باللہ من بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قسمنا من قريه كانت فاضمه وانشأنا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باثنا ازاحهم منها يركضوا لا تركضوا ورجعوا الى ما اوترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالوا قالوا يا ويلنا اننا كنا ظالمين فما ذالت دل کا داوا ہوں حتٰ جالناہ وما الخالدین وماخلق نہ اول افزا وما بینا لا بین صدق اللہ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے پیس ڈالی کہ وہ ظالم تھی اور پھر ان کی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو آباد کر دیا فلم حسو بسنا اضاحم نہای قصو جب بھی انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا کہ آنے والا ہے یا شروع ہو گیا تو پھر وہ اس وقت ایڑیاں رگڑنے لگ جاتے ہیں حکم ہوا لا قزو ورج او علامہ و ترف فی کہ ایڑیاں نہ رگڑو تم اور ان سمان تعیش کی طرف لوٹ جاؤ جس زمان تعیش میں تم تکبر کیا کرتے تھے اور اپنے گھروں میں جاؤ جن کو تم بہت محفوظ کلے سمجھتے تھے ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جب عذاب آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا <تصفح> ویلنا اننا کنہ ظالم افسوس ہم تو ظالم تھے پمازال تل کا داوا ہم حتہ ہوں حسیند خامدین مسلسل, مسلسل یوں یہ پکارتے رہتے ہیں کہ ہم ظالم تھے ہم ظالم تھے لیکن ہم ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور جلا ہوا بھوسا بنا دیں گے ماخلق مسمہ اول اعضاء و مابین ہمالبین ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کے مابین چیزوں کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا ہے ملائم بنایا ملائم کل سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو مختلف صورتوں میں اس ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ سمجھ جائے معذرت کرے رجوع اللہ کرے تاکہ ہم اس کو معاف کر دیں ناراضگی کا اظہار استاد کا ہو پیر کا ہو والد کا ہو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندہ سراطِ مستقیم پہ آ جائے راہ راست پہ آ جائے ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ ناراضگی کا جو اظہار کرتے ہیں وہ بھی شفقت مقصد ہے کہ اس کو معاف کرنا ہے کبھی بیماری لائی کبھی پریشانی لائی کوئی اور غم لایا یہ شخصی لحاظ سے بات ہے اور یہی پھر قوم کے لحاظ سے بات ہے کہ منحص القوم ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تاکہ بندہ درست ہو جائے فرمایا فلما ہنسو یہ ڈھیل ہم دیتے رہتے ہیں لیکن لوگ نہیں سمجھتے فلما ہنسو باسنا خزون جب وہ ہمارا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت لوگ پھر چیختے ہیں اس چیخ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج کا ایک آنسو ندامت کا وہ جہنم کے انگارے کو بجھا دے گا لیکن جب عذاب آ جائے یا میدان آخر میدان حشر میں کہ اس وقت اتنا روئے اتنا روئے کہ اپنے آنسو میں ڈوب جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو فرمایا فلما ہنسو باسنا ایڑیاں رگڑنا استعارہ ہے زیادہ رونا بچہ بھی جب پہلے آن آن کرتا ہے تو پھر جب غصے میں روتا ہے تو پھر ساتھ ایڑیاں بھی رگڑتا ہے کہ اب توجہ کوئی نہیں ہو رہی نا ہاں بھائی علماء تصوف نے عجیب بات لکھی کہ بچہ بھی جب روتا ہے تو والدین متوجہ ہوتے ہیں تو گیا رونے سے ہی کسی کی توجہ کو حاصل کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے بھی روئیں تو اللہ آپ کی طرف رحمت کی توجہ کرے گا اور اصولی بات ہے دوستو کہ انسان پر جب مشکل نہ آئے تو انسان بھی رجوع اللہ نہیں کرتا دیکھو نا کچھ عرصے تک بارشیں نہ ہو تو پھر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہماری طرف اوپر نگاہیں کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کب آئے گی تو ویسے تو لوگ بھی اوپر نہیں دیکھتے ہیں جب مصیبت میں ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے پھر اوپر دیکھتے ہیں کہ بادل کوئی نہیں نظر آ رہا مصیبت جب آتی ہے تو اللہ یاد آ جائے یہ بھی نعمت ہے مصیبت آ جائے اور اللہ یاد آ جائے یہ بھی نعمت ہے مقصود یہ کہ رجوع اللہ ہو جائے مصیبت پر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے لا میں اللہ تر کزو ورج او علاما مسا کہ ایڈیاں رگڑو اب اس سمان تعیش میں جاؤ اس سمان تعیش میں جاؤ جس میں تم اطراتے تھے تکبر کرتے تھے غرور کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا سامان ہے اتنی مال و دولت ہے اتنی کوٹھیاں ہیں اتنا اندر اور بار ملک کے اندر اور بار ہمارا سرمایہ ہے دوستو آخرت میں یہ سرمایہ کیا کام آئے گا یہ تو وبال جان بنے گا ہی بنے گا یہ دنیا میں جب مصیبت آ جائے تو, تو یہ کوٹھیاں اور پیسہ کوئی خاص کام نہیں آتا لا کے کے کیا اللہ ان اوپر ہوا کا مکان ان کے گر گئے قوم سمود قوم سمود کہ جنہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تلاش کر کے مضبوط گھر بنائے کیوں اس لیے کہ قوم آدھ کے گھر کچے تھے وہ زلزلے سے گر گئے تھے ہم نے اپنے مکان پکے بنائے ہیں یہ زلزلے سے نہیں گریں گے یہ قوم سمود نہیں کیا لیکن اللہ نے ایک زہریلی ہوا بھیجی جس سے ان کے دل پھٹ گئے مکان ابھی تک نشان عبرت ہیں فرمایا کہ ان گھروں میں جاؤ اور سمان تعیش میں جاؤ اگر تمہیں بچا سکتا ہے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں بطا سے so, کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا مال سے متعلق دو سوال کیسے کمایا کہاں خرچ کیا ان شباب ہی من عینا انفقا اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کیسے خرچ کیا ان عمر ہی من عئی نہ ابلا عمر کہاں خرچ علم, علم, علم کے بارے میں سوال ہوگا جتنا آپ کے پاس تھا اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ یہ پانچ سوال ہیں تو فرمایا علامہ تم فی جاؤ سمان تائش میں جس کے اوپر اتنا اعتماد تھا خدا رسول کو بھولے ہوئے تھے وہ سمانوں کی طرف جاؤ اگر تمہیں وہ بچا سکتے ہیں قرآن پانچویں پارے میں کیا کہتا ہے اینما ولو کنتم فی مشیدہ بڑے بڑے مضبوط گھر بنا لو بڑے بڑے مضبوط کر پھر بھی ہمارا امر وہاں پہنچ جائے گا علاقت کا پیغام گیا تو کوئی مکان مضبوط نہ حکومت مضبوط نہ کوئی مضبوط موت نے نہ سکند اجل نے نہ سکندر ہی چھوڑا نہ دارا بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے ظلم و ستم کی چکی پیسی دنیا کے اوپر خود ہو گئے کالو یا وہی لنا انالم جب ہمارا عذاب آیا چیخو پکار شروع ہو گئی کہنے لگے ہم ظالم تھے ہم ظالم تھے سزا جب کسی مجرم کو پکڑا جائے اور وہ سزا ہونا شروع ہو تو ہر مجرم یہی کہتا ہے بس غلطی ہو گئی معاف غلطی ہو گئی معاف نہیں اس وقت غلطی کی معافی نہیں ہوتی اس سے پہلے غلطی کی معافی ہوتی ہے جب پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو بندہ تو وہ تو معافی معافی ہے پتہ ہے کہ ہم ماریں گے اس سے پہلے معافی کرنی تھی اپنے جرم کا اللہ کے سامنے جن کا پیسہ کھایا تھا ان کو جا کے دیتے معافی کرتے وہ معافی اللہ کا عذاب جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہنا اقرار جرم کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. جن پر ہم عذاب کا فیصلہ نازل کرتے ہیں مسلسل چیختے رہتے ہیں ہم ظالم تھے ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نے فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے جاری رہے گی قرآن رسول لوگ جب عذاب کے اثرات اور حساب کا منظر دیکھیں گے تو کفار یا فسان تو اپنے ہاتھوں کو خود کاٹیں گے رسول سبیلا اور کاٹ کے کہیں گے افسوس زندگی میں اپنے نبی کی شریعت کی اتباع کی ہوتی تو آج ہوتا دوستو کوئی ازر نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اتباع شریعت میں کیا مشکل ہے ہم دیکھو نا الحمد کوشش کرتے ہیں اتباع شریعت میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں ڈراتے رہتے ہیں مولویوں کو تو مولوی کبھی ڈرتے ہیں تو کبھی نہیں ڈرتے ہیں اسلام تو باقی رہے گا آج ہم ہمیں کل کوئی اور آئے گا اسلام کے خدمتگار ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں اللہ پاک کی نصرت مدد رضا خوش یہ اتباع سنت والے مرام. کے ساتھ ہوتی ہے مرام. جو نبی کی سنت کو اپنا اور نہ بچھونا بناتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے ہے میں جمعے کی نشست میں بات کر رہا ہوں مرام. مرام. کہ جب, جب جہانگیر مرام. نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈال دیا کہ تم ہمارے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہو چکتے نہیں ہو میں ایک پروگرام میں گیا مرام. فوجیوں کا پروگرام تھا مجھے بیان کے لیے کہا تو میں پہنچا لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کا کوئی جرنل مرنل ابھی اس نے آنا تھا تو وہ تھوڑی دیر میں آئے تو دنیا اٹھی اور وہ جو ان کو جو سلامی سکھائی گئی ہے میں بیٹھے رہا میرے ساتھ جو قاری صاحب تھے وہ بیٹھے رہے بعد سے بات چیت ہو گئی جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو گئی بعد میں وہ جو جرنل کرنل کہتا ہے کہ مولانا صاحب کا بیان تو بہت اچھا تھا لیکن ادب نہیں ہے میں نے کہا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ بات کرتے لیکن آپ کی پوزیشن یہ نہیں تھی کہ میں آپ کے استقبال کے لیے اٹھتا آپ سنت رسول کے جنازے تازے تازے اٹھا کے آئے ہو میں آپ کے استقبال کے لیے اٹھتا عالم دین کے استقبال کے لیے آپ کو اٹھنا ہے عالم کو آپ کے استقبال کے لیے نہیں اٹھنا میں میرے دوستوں بڑے لیول کے بڑے بڑے ساتھی ہیں اور دوسرے بھی ماشاءاللہ اللہ اربوں خربوں پہ بہت کم کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ میں ان کے دفتر میں جا کے ان سے ملاقات کرنے جاؤں کیوں میں اگر ان کے پاس جاؤں ملاقات کے لیے تو کیا مقصد ہے کہ وہ مالدار ہیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے اور وہ ضرورت نہیں الحمد للہ ہاں وہ میرے پاس آئے کہ ان کے پاس ان دین نہیں آئے نماز نہیں صحیح ان کی روزہ نہیں صحیح تلاوت نہیں صحیح اور وہ آئے وہ آئے ان کے آنے میں خیر ہے کہ وہ حاصل حاصل کرنے کے کے تو تو یہ ملاقات ملاقات گی اور میں ان کے پاس میںاس نہیں ہوگی تو بات یہ ہے دوستو, دوستو یہ مسلسل جب ازام آ جائے تو پکار ہوتی اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے فرمایا ہم ان کو آمد. پھر جو بے دین تھے آمد. کافر اور مشرق تھے آمد. ہم کٹی ہوئی کھیتی بنا دیتے ہیں آمد. اس کی کوئی ویلیو نہیں ذرا سیا واہ کا بس ایسی ہو گئی ہے بات یہ ہے دوستو مضبوطی سکون. سکون. سکون اللہ نے دین میں رکھی ہے نبی کی سنت کی اتباع آمد. میں رکھا ہے یہ سارا نظام دنیا کے سکون کا بھی آخرت کا بھی بس کوئی آئے نا در محمد باہے آئے جس کا جی چاہے تو سنت رسول کیسی بات ہے آپ نا کبھی حدیث کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں نا اور اس میں جائیں یہ راوی کیسا ہے یہ نیچے ہے پھر دو راوی ہیں پانچ راوی ہیں ایسا سکون آئے گا اس نورانی علم کا مطالعہ کرنے سے کہ آپ سمجھیں گے میں معلوم نہیں میری روح کن جگہوں میں سفر کر رہی ہے کہاں نورانی ماحول میں پھر رہی ہے اسلام تو اتنی اونچی پیاری چیز کا نام ہے قرآن پڑھیں قرآن کی تفسیر میں جائیں حدیث پڑھیں حدیث کی شرح میں جائیں پھر وہ ایک ایک صحابی کے بارے میں بتاتے ہیں فلانی جگہ میں انہوں نے یہ حدیث سنی تھی فلاں صحابیوں کو انہوں نے اور آگے پڑھائی ہے یہ نورانی مخدوم علم ہے اور اس مخدوم علم کے لیے زمانے گزر گئے حکومتوں نے کیے کہ اس کے لیے کچھ اشاعت دین ہونی چاہیے ہاں ایسے بجٹ تو ضرور آئے کہ ان کو ختم کیا جائے اس کے لیے مخصوص پیسے رکھے امریکہ نے رکھے اوروں نے رکھے لیکن نہیں دوستو اللہ کا نظام ہے یہ نہیں مٹ سکتا ہے مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں تو درس کا خلاص ہی ہے. اتباع سنت بڑی دولت ہے فرمایا وما خلقنا وما تو دور میں جاؤ اللہ کو سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کے درمیان میں اس کائنات میں غور کرو کہ رب نے کتنا پیارا سسٹم بنایا ہے النفی بلکہ سما واط وقت میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے اللہ سمجھ رہس